درسم الدر کثیر سیدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد و على آل ابراهيم وعلى آل ابراهيم اجمعين وكا فيتني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ينزل الملائكه ایکتب الروحی من عمری یلا من یشاء من عبادی ان انزلو انہو لا اینا اینا نفتکو قال رحمه اللہ تعالی اداما نفع بگذومه وعلومکو فدار اینا بین اینا <عزان> قال الواحی روح سے مراد واحد ہے کیونکہ واحد جو ہے اس سے ایمان کی حیات ہوتی ہے اس لیے اس پر بھی روح کا اطلاق ہوتا ہے جیسے روح جان کی جسد کی حیات کا ذریعہ ہے قرآن بھی ایمان کی حیات کا ذریعہ ہے جیسے اللہ نے فرمایا کا کا ما نے بھی طرف قرآن ہے. کی سے پہلے آپ کی علم تھا کہ کتاب کیا ہے اور تفصیل ایمان کیا ہے <خص> ہم نے اللہ نے فرمایا قرآن کو ایسا نور بنایا ہے کہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو جس کو چاہتے ہی فرماتے ہیں فرماتے جیسے یہاں شاہبیا جس پہ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں اور جس کو پسند فرماتے ہیں اسی پہ باہی نازن فرماتے ہیں تعالی تعالی اللہ, اعلم اللہ جانتے ہیں کہ میری کے لائق کون ہیں اللہ اللہ فرشتوں سے بھی انسانوں میں سے رسول بنانے کے لیے چن لیتے ہیں کرو ہی ہی ہم اتارتے ہیں اپنے فن وائے کیوں لیم امت تاکہ لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈرائیں یوم ہم بار جب قیامت کے دن سب کھڑے ہوں گے لائے فال لائے اللہ کے آگے کوئی چیز جی چھپی ہوئی نہیں ہوگی لمت دل یوم اللہ فرمائے کس کے لیے آج میں کوئی ہے دعوے دار ملک کا سر خود ہی جواب دیں گے اللہ الہ الا ھو لدا علی ہے جس کا ملک ہے اور کوئی مالک و کو ذوالجل نہیں ہے یہاں بھی فرماتے ہیں ان انظروا ای لینزل ان لا لوگوں کو ڈرائیں کس بات سے ان کو سمجھائیں کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ اور ڈریں اللہ کے عذاب سے فاتقوا قوتي لون خالف امري او وزغيدي الله نے فرمایا ان میرے عذاب سے جو میری اما حکم کی مخارفت کرے گا اور جو میرے خلاف کسی میرے علاوہ کسی رہت کی عبادت کرے گا اب مزید دلائل ہیں خالص سماواتی والله بالحق تعالی خلق من ہو خلق العلی اللہ خبر دیتی ہیں کہ عالم الوی نے ہم نے آسمان کیسے پیدا فرمائے بل عالم سخلی اور عالم سگری میں ہم نے زمین کیسے بیچائی وبی محبت اور جو بھی اس کے اندر ہیں مخلوط اللہ نے یہ سب کچھ جو پیدا کیا ہے حکمت سے پیدا کیا ہے بے کال پیدا نہیں کیا کیسے پیدا کر دیا او بما امیر وَيَجِزِيَ الَّذِينَ <بِالْحُسْنَا> یہ نظام جو جی ہے اس لیے ہے تاکہ پھر اللہ جزا دیں گے جن لوگوں نے اچھے عمل کیے ایمان پہ خاتمہ ہوا اس کو جزا بھی بہتر ملے گی اور جنہوں نے برائی کی ان کو جزا بھی اسی کے مطابق ملے گی سمن شنمن غیر پھر اللہ پاک نے اپنی تنظیمی بیان فرمائی کہ اس کے ساتھ کسی خیر کو شریک کیا جائے بہول مستقل بلخل کے وعدہ شریک اسی کی ذات نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے اس کا کوئی شریک نہیں يُعْبَدَ اور مستحق کہہ کہ صرف اسی کی ہی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے انسان پھر اس کے بعد اللہ نے تبدیل فرمائی ہے کہ ہم نے انسانوں کو کس چیز سے پیدا کیا ایک وہ ایو اب جب بڑا ہو گیا طاقت آ گئی اسی گئی تو اب وہ اللہ سے جھگڑا کرتا ہے جو خاص مربو تعالی ویکذبہ ویحارب رسله اللہ کی تکذیب کرتا ہے اللہ کے پیغمبروں سے لڑائی لڑتا ہے اِنَّمَا خَلَقَ يَكُونَ عَبْدًا <زِدًّا> اللہ نے کیوں پیدا کیا تھا تاکہ اللہ نے اس لیے تو پیدا نہیں کیا تھا کہ اللہ کی زد میں کھڑا ہو جائے جیسے اللہ نے فرمایا سبن سا پکا نہ ربو کا ذات ہے نے پانی سے انسان کو پیدا کیا پھر اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ کو بتاف بھی دی ہے اسہار بھی دی ہے اور اللہ ہر چیز پہ کہتے رہے من دون مالا اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتے ہیں حالانکہ وہ نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں وَقَادَ عَلَى رَبِّهِ اور یہ کافی اپنے اللہ کے آگے بھی جھگڑنے والے ہیں اس لیے فلم انسان دیکھو اور کرو تدل کرو کہ ہم نے انسان کو ایک نتخ سے پیدا کیا ہے فضا فیم اب یہ جھگڑا بھی بڑھ گیا اور اللہ کے نبی کے سامنے مثالیں دیتا ہے نام سے مثال دیتا ہے کہ یہ موسیدہ ہڈیاں کیسے دوبارہ زندہ ہوں گی اور بھول گیا کہ اللہ نے اس پیدا فرمایا تھا یہ ہڈیاں جب وہ سیدہ ہو جائیں گی ریزہ ریزا ہو جائیں گی مٹی بن جائیں گی تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گی ہل شاہ وہی دل کو زندہ کرے گی جس نے کے لا اوان انا حضور پاک نے دہن کو اپنی تھوک کو ہاتھ پہ لالا اور میں اس, اس قسم کی چیز سے اللہ نے انسان کو پیدا کیے پھر اکڑتا کس بات پہ اکڑتا اسی لیے حضرت علی رضی اللہ فرماتے, تھے فرماتے تھے کہ آجبت الرجول مجھے بڑا تعجب آتا ہے انسان پر کہ جس کی ابتدا کیا ہے ایک لطفت حقیقت ایک گندے پانی کے نسخے سے اور مجھے حسرت ہوتی ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا جی فتن کدر جب یہ مر جائے گا تو بدبو دار لاش ہوگا کوئی اس کے قریب بھی نہیں بیٹھے گا جلدی جلدی سفر کرو بھائی اور جب تک زندہ رہے گا تحمل ہمیں لوگ بارتن اپنے پیٹ میں بھی گندگی لے پھرتا ہے پھر اکڑتا کس بات آپ نے عجیب تول شخص مجھے اس بندے پہ عجیب تعجب آتا ہے جو آپ کو خان اور چودری اور وٹیرا اور سردار کہلاتا ہے اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ پیشاب کی جگہ سے دو دفعہ نکلا ہے کہ یہ پیشاب کی جگہ سے جب اس کے باپ نے ماں اس کی ماں سے مجامد کی تو پیشاب کی جگہ سے کچھ ہے نا یہ وہاں سے نکلے حضرت اور پھر جب پیدا ہوئے تو ماں کے فرض سے نکلے وہ بھی پیشاب کی جگہ ہے تو ماں من البول مل وہ کیسے اکڑتا اسی طرح حضرت علی نے فرمایا جو کہ حضرت علی کے خطبات تھے بڑے خطیب عظم تھے حضرت اور ان کے خطبات جو ہیں وہ بڑے جامع ماننے ہوتے ہیں ان میں بڑے مواعظ ہیں اور ابر ہیں اور حکم انہوں نے بن کہ اس بندے کو اکڑنے کا حق ہے جو اپنے بول و براز پر اپنے پیشاب پیخانے پہ چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ یا دو دفعہ بیٹھا ہوتا ہے خود بیٹھا ہوتا ہے اپنی گندگی میں یہ کیسا انسان پھر بھی اللہ کے آگے کھڑا ہوتا اور جھگڑتا ہے کہ جی ہم دوبارہ کیسے اٹھیں گے ہم آپ کو نبی نہیں مانتے ہم آپ کو پیغمبر یہ کیا ہے اس کو تکبر کی تو وجہ بھی تو پتا ہے کہ اس کا تکبر کس بات کا حالانکہ انسان جو ہے وہ تو حقیق چیز ہے اور جب اللہ آسمانوں اور زمینوں کو کون سے پیدا کر سکتے ہیں انسان کے پیدا کرنے کی ہے یہ تو برابر چیز ہے اسی لیے حضور نے فرمایا اللہ فرما دیا اچھا بنی آدم تم میرے مقابلے پہ آتے ہو جائے میں نے تمہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جب تمہیں بنا دیا اور جب تم ماشاءاللہ اللہ اپنے لباس میں اکڑ کے چلنے لگے اور جب تم نے زمین کو اپنا ٹھیکانہ بنا لیا اب بال جمع کیا جمع کیا جمع کیا پھر اس کو روک کے رکھا, خرچ بھی نہیں کیا اللہ کے راستے میں اور جب سانس نکلنے کا وقت آگیا تو کہا اچھا اب میں خیرات کروں اللہ نے حضور نے ملنے ملنے بے وقوف اب کون سا خرچ کرنے کا وقت ہے خیرات تو وہ ہوتی ہے جو آدمی اپنی زندگی میں خیرات کرے اپنی سیت میں خیرات کرے مرنے کے وقت تو سب کہتے ہیں. کہ یا اللہ ہمیں مولد ہم خیرات کر رہے ہیں. وہ خیرات اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں رہتی ہے خیرات تب ہے صحیح ہوں حضرت نے تم تندرست بھی ہو اور تمہیں خود بھی حاجت ہو وہ ہے خیرات جس کے لیے اللہ نے قرآن تر نبی میرے مدنی کے صحابہ آپ دیکھو خود محتاج ہیں لیکن اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے بھی لوگوں کو کھلاتے ہیں یہ ہے خیرات جو اللہ کو پسند ہے اسی لیے حضرت فرمانے بلال بیدال خرچ کرو خرچ کرو کیوں کر ہو بلا تکش دیکن اللہ کے اوپر امی امید رکھو اللہ تمہیں بھوکھا نہیں ماریں اللہ تمہیں رزق دے گے اور رزق جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اسی طرح روایات اس طرح میں ایک حدیث کسی آتی ہے اللہ آدم خلق خلقتو کلی عبادتی فلاں کے بیٹے میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تم کھیل کود میں فلموں میں اور ٹی وی میں اور فوٹو کھینچنے میں اور ڈراموں میں گزار رہے بنا خلق تو کلی عبادتی فلاں <سلام> کاف اب اور میں نے تیرا رزق بھی تقسیم کروں کر مشقت میں ڈالحتو دے دے پہاڑ توڑ ڈالی تو زیادہ ہو سکے جو رب نے لکھا ہے وہی وہ ملے گا اللہ نے دیکھے. انسان ہم نے آسمان پیدا کی زمین پیدا کی انسان پیدا. ہم نے پھر ان کے جانور بھی پیدا کی. یہ جانور ان کے لیے پتہ ول نام سلکال یہ مویشی ہم نے تیرے لیے پیدا کی ہے فی ہاد ان, ان کے اندر تمہارے لیے سردی سے بچنے کا ذریعہ ہے کہ اون کے کپڑے بنا لیتے ہو لباس بنا لیتے ہو وہ منافع اس کے علاوہ بھی اور منافع ہیں دو پیتے ہو جان اون بیچتے ہو ان کے بچے بیچتے ہو اور ان سے کھاتے بھی ہو کے بلکم فی ہا جمار تری اون و ہی ن تسرو اور تمہارے لیے کتنی ہے کہ جب وہ لوٹتے ہیں واپس سے جاتے ہیں ایک ہوتی ہے نا کہ مال نکل رہا ہے اس لیے دیکھا ہے نا آپ نے بڑے بڑے لوگ جن نے مال رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مال جا رہا ہے بکریاں جا رہی ہیں پیڑیں جا رہی ہیں گائیں جا رہی ہیں اور دیکھ کے وہ خوش ہو رہے ہیں ہم نے یہ جانور بھی ہے کہ تمہارے بوجھ اٹھا کے وہاں تک پہنچاتے ہیں جہاں تم نہیں پہنچا سکتے تو یہ ایسے جانور ہیں کہ کشتیاں پانی میں چلتے ہیں اور یہ در میں چلتے ہیں اسی لیے اونٹ کو کہتے ہیں سبھی نتل یہ خشکی کی اور ریت کی کشتی ہے تو ہم نہیں جانور تمہارے بار برداری کرتے ہیں دیارت کے کام آتے ہیں. اللہ تمہارے ساتھ بڑے مہربان ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں اور ابان بڑی اچھی بات کہا اللہ کی ہر چیز تیری گفٹی کر رہی ہے صرف ٹوٹا فرمان دیکھو نا آپ نے اگر کسی بکری کو صحیح میں کرو کبھی اس نے کہا ہے جی مجھے گوشت کھا لو کوشت کھالو, چمڑے پیو جوتے بنا لو زندگ کبھی نکالتی ہے تو اس کی ہر چیز تیرے تابع ہے لیکن تو اللہ کے تابع نہیں ہے کبھی قبروں پہ سجدے کرتا ہے اور کبھی مزاروں پہ سجدے کرتا ہے کبھی غیر اللہ کی رضل نیاز دیتا ہے اور کبھی آستانوں پہ جھکتا ہے کبھی غیروں کو حاجت لوا مشکل کو شاہ سمجھتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ مخلوق ہے ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا پھر بھی ان سے مانگ رہا ہے اب اس کا کیا علاج ہے اللہ سے بس ایک بات ہے کہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہدایت دے جب اللہ ناراض ہو جائے نہ عقل چھین پھر آدمی کو سمجھ نہیں آتی ہوا اب دیکھیں جتنا ہندو ہے یہ جو ان کے دیوی دیوتے خود بناتے ہیں کہ نہیں بناتے اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں کوئی مٹی سے بناتا ہے کوئی لوہے سے بناتا ہے کوئی پیتل سے بناتے ہیں بڑے لوگ سونے کے بھی بناتے ہیں لیکن خود ہی بناتے ہیں یا بن جاتا ہے پھر ہاتھ باندھ کے کھڑا جی میری مدد کرو خود تم نے بنایا ہے اس کو وہ تمہاری کیا مدد کرے گی ہمارے بھی مسلمانوں کا برا حال ہے اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت کے <تصفح> بڑے سے بڑا ولی ہو یا عالم ہو یا بولوی ہو جب مر جاتا ہے ایمان سے کہیں اس کا کفن دفن جنا تھا قبر کون بناتا ہے اس کو کبر میں کون اتارتا ہے اس وقت وہ ہمارا محتاج ہے جب قبر میں چلا جاتا تھا مشکل کشاہ بن جاتا یعنی اب تک اوپر تھا ہمارا محتاج تھا ہم اس کو غسل نہ رکھے ہوئے بخود کر رہیں گے ہم کا فن نہ پہنائیں تو فن پہن دیں گے اللہ اس کی قبر رحمت کرے اور دعا بھی کریں ایک میرے دوست ہیں محمد صالح ہندوستان میں نے فقیر کے لیے بڑی دبائیں شمائے بے چارے حکیم سے لے کے بھیجتے وہ خود بھی مارے اللہ علیہ شفا صاحب تو وہ میں نے ایک دن دیکھا تو اس نے جناب بڑا ساٹن کا کمیز کرتا پر پہنا ہوا چار دن کے بعد میں نے دیکھا تو کسی اور رنگ کا پہنا ہوا دو ہفتے کے بعد میں نے دیکھا تو کسی اور مہینے کا یہ غریب طالب ہے کہاں سے کپڑے لے آئے میں نے بلایا میں اس کا نام تھا قادر با میں نے کہا قادر با بھائی آؤ یار یہ اتنے کپڑے تم لے آتے ہو کہاں سے لے آتے کہا یار تم تو وہاں بھی ہو مانتے نہیں ہیں مجھے تو پیر صاحب سے ملتے ہیں کیا مطلب اتنا بڑا واحد ہے چار صاحب سے ہمارے پاس پڑھ رہا ہے قرآن حدیث ابھی بھی اس کو پیر دیتے اور نے کہا حضرت جو غلام ڈالتے ہیں نا میں الحمدللہ للہ رات کو چوری کر دیتا ان ردوں کو ضرورت ہے نہیں میں تو پیدا اٹھاؤں تو مجھے پیر صاحب دے رہے ہیں So, اگر ان کا گلاب بھی اتار ہو تو پیر کو بتا نہیں ہے لیکن تمہاری مشکلات وہ جا اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت کے فیس بس ہم تو دعائیں کر سکتے ہوئے پلے میں کیا ہے اللہ انسان بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے تیرے لیے جانور پیدا کیے بفر اولم اونٹ پیدا کی ہے گائے پیدا کی اونٹ بکریاں پیدا کی کبافت الام شروع جیسے اللہ نے ان کی اقسام بھی بیان کی ہے کہ آٹھ قسم کے جانور ہیں جمفاد اللہ نے تمہارے لیے جو فائدے رکھے ہیں نفے رکھے ہیں اوبا رہا اشہار تم ان کے سوپ سے بھی کپڑے بناتے ہو بالوں سے بھی کپڑے بناتے ہو یل بسو اور ان کو پہنتے بھی ہو اور نیچے بھی بچھاتے ہو اور ان کے دودھ پیتے بھی ہو مِنْ اور جانور کی اولاد وزبے کر کے کھاتے بھی ہو میمبح فِيهَا جَمَالٌ مِن شام کو جب چر کے ہیں فَإِنَّهَا دَكُونَ عَمَدَّهُ <تصفيق> اب ان کے پیٹ بھر ہوئے ہوتے ہیں <تصفيق> <وَعَظَمُهُ الْرُون> اب ان کے ندی دودھ کے جو ہے وہ بھی بھرے ہوتے ہیں <تصفيق> <وَعَلَاهُ أَسْنِمَةً نبخُحان> بھی اس کی سیدھی کھڑی ہوتی ہے <تصفيق> وہ تسر ہونا اور صبح کو تم ان کو بھیجتے ہو چلنے کے لیے کتنے دینت گھڑی ہوتی دی؟ اے و و دتنہ سو نہ یہ بڑے بڑے بھی اٹھا جگوں پر پہنچاتے ہیں جن کو تم نہیں اٹھا سکتے حج میں عمرے میں غزبے میں تجارت میں یہ جانور کتنے کام آتے ہیں سوار بھی ہوتے اور بھی کرتے ہو اللہ فرماتے تمہارے جانوروں میں کتنی بڑی عبرت ہے اللہ ان کے پیٹ کے اندر سے جو چیزیں دودھ نکلتا ہے تمہیں پلانے کے لیے ولكن فيها منافع كثيرة ونعمات انكم باءي منافع و بڑے فوائد ہیں اور کئی جانور ہیں جن کے ذرے کل کے بھی تم کھاتے ہو علیھا وللفلق تحملون ان پر بھی اور کشنیوں پر بھی بار برداری کرتے ہو اللہ الذي جعل لكم الانعام تركوا منها وبنها تاكلون لكم فيها منافع تبلغون علیھا حاجت من صدوركم علیھا وللفلق تحملون ويليكم آیات ہی اللہ اپنی نشانیاں دکھلاتے ہیں آید اللہ کونسی نشانی ہے کا تم انکار کر سکتے ہو اگر ساری دنیا کے انسان ساری دنیا کے پیر فقیر بھی کٹے ہو جائے تو ایک مکھی, مکھی بھی پیدا کر سکتے کہ اونٹ پیدا کرے اس لیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے اللہ نے اپنی یہ نیم تھے گنانے کے بعد فرمایا میں رب کم روف الرحیم اے رب کمردی کئی ادرک اسی کی ذات ہے جس نے ان کو تمہارے تابع کر دیا مسخر کر دیا دیکھیں کتنا سرکش اون کہ ہم سات سال کا بچہ اس کے اوپر بیٹھ کے اس کو چلا رہا ہے کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جائے کھڑے ہو ہو جا، کھڑا جاتے کتنا ہم نے تمہیں تابع کر دی ہیں اس کے بعد ان ان تابے کر دیا ہے سواری کے لیے بھی اور کھانے کے لیے بھی اور میں دل رب کی نیم کو یاد کرو از اس طب الگ جب سواری کو بیٹھو تو جانور کو سواری کو ہمارے تابع کیا ہے ہم تو نہیں کر سکتے تھے اینا اینا رب اللہ کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے کالے کپڑے یعنی ہر جانبر کی چیز سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں باسم سجیے تم بنتے ہو وہ منافع اور منافع ہیں مطلب ان کا گوشت بھی اور ان کا دودھ بھی بکاتی اب القات کسی جگہ پہنچانے کے بھی کام آتے ہیں و قدا کار وغیرہ ہوتا قابل یہ سب ایک دوسرے کے قریب ہیں جن کے اندر کوئی تعارت اور اختلاف نہیں ہے اللہ علیہ